آ وہ جو خلک کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائی گا اور وہ جو تمہیں اسمانو ہے اور اورزمہ سے روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے تم فرماؤ کہ اپن دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو